یادین بلا تمۃ اللہ مسلم خلافم واحد منحجہ بط الله كان علیکم رقيبا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 وشر الأمور محدثاتها بكل مدثة بدعة بكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما علم ما علمتنا الن کا انترا علی مرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری من القدۃم السانی یفقہ قولی قال الله بضال واحد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم من حمز ہی ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جمعہ کے خطبے کا لبے لباغ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے دو نام یا دو اسمائے حسن جن کا نتیجہ اور تاثیر جس بندے کو حاصل ہو جائے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے ایک نام الغفور اور دوسرا شکور غفور مبالغے کا سیرہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور شکور بھی مبالغے کا سیرہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ بندوں کی نیکیوں کی قدر کرنے والا انسان جو بھی ہو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ یہ دونوں طرح کے اعمال ہوں گے گناہ بھی اور نیکیاں بھی اور اگر اللہ رولیز دو تو اس کے ساتھ اپنے غفور ہونے کا معاملہ فرما لے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور شکور ہونے کا معاملہ فرما لے تو اس کی ہر نیکی کی بہت ہی قدر ہوگی اور بڑا اس کا اجر ملے گا اسی زمن میں ایک حدیث چل رہی تھی سعیم مسلم کی روایت سے جس کے راوی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کا ذکر کیا ہے اور ان کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے بے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے اور بہت زیادہ ادر و ثواب سے نوازتا ہے اور وہی چھوٹے اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں صحیح مسلم کے ایک حدیث میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا عجیز و احدم یک سے یومن الفا حسن کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ ایک ہزار نیکیاں کما لو اللہ تعالی سے ایک ہزار نیکیاں حاصل کر لو کیا تم اس بات سے عاجز ہو تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بھلا ایک ہزار نیکیاں روزانہ کما لینا کیسے ممکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرمایا ہے میں ایسا صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہہ دے صرف سو دفعہ سبحان اللہ کہہ دے چاہے وہ اکٹھا ہی کہہ دے یا تقسیم کر کے کہہ دے فرمیک بل تو عن ہوں الف صحیح ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار گناہ معاف کر دے گا یہ ان غفور شکور بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی قدر اپنے بندوں کی نیکیوں کا اب ایک ہزار نیکی روزانہ حاصل ہو جائے اور زندگی بھر یہ عمل قائم رہے تو یہ اجر و ثواب کا اور نیکیوں کا بڑا وسیع سلسلہ بن سکتا ہے اور ایک ہزار نیکی اللہ تعالی کے فضل سے بہت ہی عظیم و شان ہے قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی کمی انسان کی بہت بڑی محرومی کا باعث بن جائے گی توزن الحسنات و سیاحت عمر رجاحت سیات حسنات ہی مسقال حبت خردل داخل انار جس دن نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئے صرف ایک ذرے کی مقدار سے نیکیاں کم بڑھ گئیں اور ایک ذرے کے برابر گناہ بڑھ گئے تو داخل النار وہ شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا تو جہاں ایک ایک ذرے کی مقدار سے گناہ اور نیکیوں کو شمار کیا جائے گا تولا جائے گا تو وہاں اگر روزانہ ہزار نیکیاں انسان کما لے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہو سکتی ایک ذرہ کے برابر گناہ اور نیکیوں کا حساب اور ذرہ کا معنی یہ ہے کہ جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو لغت عرب میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ کہلاتی اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو تو اتنے معمولی سے فرق سے بھی نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا اور پرکھا جائے گا تو اس تناظر میں یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی جو صفت شکور اور غفور ہے اس کا ایک بہترین مظہر ہے کہ چھوٹے سے عمر سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وہ قدردان ہے کہ ہزار نیکیاں انسان کی لکھے گا اور ہزار گناہ بھی معاف کر دے گا دین کے ساتھ اگر منسلک رہیں تو یہ مراحل اور یہ احداث بار بار آتے رہیں گے جو انسان کی سعادت اور بہت بڑی فلاح کا باعث بنیں گے وہ جو حدیث ابو مالک اشع کی کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا اور سبحان اللہ الحمد للہ یہ آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا یعنی تم لوگ ما بین سماواد ہی یہ سماوات جمع کا سیکھا سات آسمان ہیں ساتوں آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اس پورے خلا کو اللہ تعالی نیکیوں سے بھر دے گا اگر بندہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ الحمد للہ کہتا ہے پورے وسوخ اور یقین کے ساتھ اور صدق قلبی کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ اور اس طرح کہ اس کا پوری زندگی کا عمل اس کا ترجمان ثابت ہو تو یہ ایک ہی عمل اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گا اور یہ دو عمل جمع ہو کر سبحان اللہ الحمد للہ یہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے ماوین جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دے گا تو یہ ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ رب العزت کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کا اور کس طرح بندوں کے اعمال کی حفاظت فرمانے والا ہے آگے فرمایا کہ بس صلاح تو نور نماز جو ہے وہ نور ہے بہت بڑی قدردانی ہے یہ نماز کی یہ نور دنیا کا قبر کا اور آخرت کا ہے دنیا کا نور اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی نماز کو دنیا کا راستہ ہدایت کا راستہ دیکھنے کا سبب بنا سکتا ہے کہ ایک انسان اگر نمازی ہو اور واقعہ وہ دل سے نمازی ہو اور اپنی نمازوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرنے والا ہو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی اسے پھر ہمیشہ اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ سلجھائے گا گمراہی سے بچائے گا اور حق پر قائم رکھے گا اسی طرح یہ نماز قبر کے ظلمات کے لیے بھی نور ہے وہ ایک تاریخ گڑا ہے بڑا ہی خطرناک جس کا ہر انسان کو سامنا ہے الموت و کل و ناسن شاربو ہا کل و ناسن موت ایک جان ہے جسے سب نے پینا ہے اور اپنے پیٹ میں انڈیلنا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے داخل ہونا ہے تو ہر بندے کو قبر کا سامنا ہے اور یہ تاریخیوں سے بھرا ایک گھر ہے واقع یہاں نور کی ضرورت ہے تو وہ سلات نور و نماز نور ہے یہ نور فراہم کرے گی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو درزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متقیر پرہیزگار اور بڑا منحج کا ادراک رکھنے والے ان کا ایک قول ہے کہ سلو میں نل رکھا تھے فلم القبر جب رات کی تاریخی ہو تو کم از کم دو رکعت پڑھ لیا کرو نفر کے طور پہ یہ دو رکعت آپ کی قبر کی تاریخی کے کام آئیں گی جو قبر کی ظلمت ہے قبر کے اندھیرے ہیں اس میں آپ کے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنیں گے ایک محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ادال اس کے ایک معاصر کا قول ہے کہ ہم حیران تھے کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پہ اتنی سبقت کیوں حاصل جو اس کا نام نصف نہار کے سورج کی طرح چمک رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی ہم بھی ان کے ساتھی ہی ہیں انہیں کی طرح پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں نمازوں کا اہتمام میں کوئی فرق نہیں ہے پھر انہیں اس قدر لوگوں میں یہ قبول عام کیوں حاصل اس قدر قدیرائی کیوں حاصل تو اس کا اندازہ ایک دن ہوا ہم ایک دعوت میں تھے رات کے کھانے پر مدعو تھے اچانک جو کمرے کا چراغ تھا وہ بجھ گیا اور صاحب خانہ اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا دس منٹ پندرہ منٹ بعد جب وہ چراغ جل گیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی یکلخت ہم نے عبداللہ بن مبارک کا چہرہ دیکھا جو آنسو سے بھیگا ہوا تھا وہ اس دوران روتے رہے رونے کی وجہ یہ تھی کہ کمرے کی شدید ترین تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کے اندھیرے یاد آ گئے اندھیروں کا ہم نے سامنا کرنا ہے اور بہت ہی خوفناک گھاٹی ہے تو فرماتے ہیں کہ لہج رکھا تھا ظلم قبر کہ قبر کے اندھیرے اور قبر کی تاریخی سے بچنے کے لیے راتوں کو اٹھا کرو اور کم از کم دو نفل ہی پڑھ لیا کرو یہ دو نفل تمہارے قبر کے اندھیروں کو ختم کر کے قبر کو نور سے بھر دیں گے تو تولاد نور اللہ تعالی نے یہ ایک تحفہ ہمیں دیا نماز کی صورت میں یہ تمہارے لیے نور کی فراہمی کا سبب بنے گا فرمایا کہ من حافظ منحافت کان اللہ نورم نورا و ونجاتا یوم القیان جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ نمازیں ان کے لیے کے دن نور بن جائیں گے اور برہان کامیابی کی دلیل اور نجات کا سبب بن جائیں گے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ومن ومن لم یوحافر اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے لم تق اللہ نورا ولا برہان ولا نجاتا تو پھر یہ نمازیں نہ تو ان کی نور کی فراہمی کا سبب بنیں گی اور نہ ہی برہان اور نجات حفاظت کی دو صورتیں ہیں ایک ہے نماز قائم کرنا ادا کرتے رہنا اور دوسرا نمازوں کو نویر اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کرنا اور اگر سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگی تو وہ نواب قطع نور کی فراہمی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ وہ برباد ہیں اور کوئی ان کی قیمت نہ بنے گی اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی قتع قدر نہیں کرتا جو اعمال اس کے پیارے نبی کے طریقے کے خلاف جس نبی کو اس نے چن کر مقوض فرمایا ہے اس نبی کی بابت اس نے ایک رہنما اصول دے دیا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوت الحسن کہ تمہارے لیے نمونہ اور مثال ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو جب تک کہ اس اسوا کا اہتمام نہ ہوگا اس وقت تک کوئی نیکی نیکی نہ بن سکے گی اور اس کی حشر کے بازار میں کوئی قدر و قیمت نہ ٹھہرے گی تو یقیناً یہ نماز نور ہے اگر اس کو پابندی سے ادا کیا جائے اور اس کے آداب کی حفاظت کی جائے بالکل نبی اسلام کے طریقے کے مطابق نماز کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ایک فضل و احسان ہمیں حاصل ہے کہ اس نے ہماری نمازوں کو قیامت کا اور قبر کا نور بنا دیا ایک ایسا وسیلہ ہمیں اطاف رما دیا جسے اختیار کر کے قبر کا نور کمایا جا سکتا ہے اور قیامت کا نور بھی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشر المشاعین فرم المساجد ب نور ان تامن یوم القیام جو لوگ رات کے اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے یہ اشارہ عشاء اشار کی نماز اور فجر کی نماز کی طرف ہے رات کی تاریخی میں جو مساجد کی طرف چل کے جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو مکمل نور وہ ہوتا ہے جو ہر مرحلے پر بندے کی یقینی اور تیزی کے ساتھ کامیابی کا سبب بنے سب سے بڑھ کر نور کی ضرورت پلے سراط پر ہوگی یہ ایک تیز دھار پل ہے ایک ریزر سمجھیے بہت لمبا جہنم کی پشت پر نصب ہوگا جہاں تاریخی ہوگی اور اس کو چل کر عبور کرنا ہوگا اسے عبور کرنے کی صورت ہی میں جنت کا داخلہ ممکن ہے جنت کا واحد راستہ ہے اور یہاں ہر بندے کو نور کی ضرورت ہے نبیر اسلام نے نور کے دراجات بیان کیے ہیں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں کی طرح ہوگا جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اس طرح ان کے نور کی شوائیں ان چوٹیوں کی طرح بلند ہوں گی اور وہ پورے اس کو یوں عبور کر جائیں گے جیسے انسان پلک چھپکتا ہے ابھی یہ پلکیں نظریں زمین پر اور ابھی آسمان تک پہنچ چکی اس تیزی سے وہ پولیس رات کو عبور کر جائیں گے کچھ بندوں کا نور درختوں کی مانند ہوگا اور کچھ بندوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نقطے کی شکل میں ہوگا کبھی جلے گا اور کبھی بجے گا جب وہ جلے گا تو راستہ سجھائی دے گا اور وہ چلنے کی کوشش کریں گے اپنے قدموں کے بل نہیں اپنے گھٹنوں کے بل اور جب وہ بجھ جائے گا متحر ہوں گے اور گرنے کی شکل پیدا ہو جائے گی نبیر اسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ بندوں کا نور جب بجھے گا تو وہ گر جائیں گے اور آخر میں اپنا ایک ہاتھ پولیس راج سے ٹکانے میں کامیاب ہو جائیں گے جب نور فراہم ہوگا تو دنیا دیکھے گی وہ ایک ہاتھ سے پکڑ کر پولیس رات کا سہارا لیے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اوپر چڑھنے کی توفیق دے دے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ بھی پھسل جائے گا اور وہ ایک پاؤں کے سہارے سے پولیس رات سے لٹکے ہوں گے تو یقیناً یہاں بڑی نور کی ضرورت ہے تو بشر فی بشرمشاہین بنور انتا من یوم القیام مسلات نور اس طرح نماز نور بن جائے گی اور قیامت کے مراحل میں بندے کے کام آئے گی تو یقین یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدردانی ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اخروی نور کی فراہمی سبب بن جائے گی بنا دے گا یہاں جموں میں گزریں گے پولیس عراج سے تو ان کے نور شوروں کی طرح ڈپک رہے ہوں گے منافقین قدم رکھیں گے تو ان کے آگے تاریخی ہوگی اور وہ دنیا کی محبتوں کے واسطے دے کر نور کی درخواست کریں گے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی عمور کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن یہ نور اللہ کی توفیق سے ملے گا جس کو اللہ رب العزت نور سے محروم کر دے گا اسے کوئی دنیا کی طاقت نور فراہم نہ کر سکے تو حدیث کا یہ جملہ میں صلاح تو نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے بہت بڑا امید افزا ہے دنیا میں بھی اس لحاظ سے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نور بصیرت دے دے حق پر قائم رہنے کی توفیق دے دے گمراہیوں سے بچا لے اور جو ظلمات ہیں شرک و بدرت کی اور کفر کی اور ماسیتوں کی ان سے نکال دے اور قبر میں بھی نور کی فرہمی اس لحاظ سے بڑی کارآمد ہوگی کہ قبر ایک تاریخی کا گھڑا ہے یہاں یقیناً نور ایک ایک بڑی شہادت اور کامیابی کا باعث ہوگا اور جو قیامت کے ارسات ہیں میدان معاشر کے وہاں تو قدم قدم پر نور کی ضرورت ہوگی تو اس کا انتظام موجود ہے وہ صلاحت نور کہ نماز جو ہے وہ نور ہے ویسے ہر عمل نور ہے جو قیامت کو نور فراہم کرے گا لیکن نماز کو خاص طور پہ نور قرار دیا گیا کہ اس کی ادائیگی یقیناً بہت زیادہ نور کی فراہمی کا سبب بنے گی اور وہ صدقہ تو برحان اسی حدیث میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برحان ہے صدقہ اللہ کی راہ مال خرچ کرنا یہ برہان ہے دلیل ہے کس چیز کی دلیل ہے بندے کے ایمان کے سچا ہونے کے صدقے ایمان کی دلیل کیونکہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہے انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اس کو خرچ کرنا آسان بات نہیں ہوتی لیکن وہ کسی پرواہ کے بغیر جب بھی موقع ملتا ہے مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال خرچ کرنا اس کے سچے ایمان کی دلیل ہے ہر انسان کی طبیعت میں مال کے تعلق سے بخل موجود ہے اور یہ بخل ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے مگر پھر بھی انسان اگر خرچ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو یہ ایک دلیل قوی ہے اس کے سچے ایمان کی ایک عرابین نبی السلام سے پوچھا تھا ایو صدقہ اعظم آزم اجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر میں سب سے بڑا تھا کون سا صدقہ اجر میں سب سے آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا کا انت صدق و انت شہی ہن تخشل الفقر بتا امد الغنا سب سے اہم صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ دو اپنی صحت کی زندگی میں تم بالکل صحیح ہو جسم صحیح ہو جسم کے آذات صحیح ہو اور پوری تمہیں صحت حاصل ہے اور صحیح ہو اس وقت انسان بقیر ہوتا ہے تقشل فخر فقر کے اندیشے ہوتے ہیں کہ خرچ کر کے فقیر نہ ہو جاؤ وط امد الغنا اور مالداری کی حرس ہوتی ہے کہ میں بھی مالدار ہوں میرے پاس بھی تجوری بھری ہو روپے پیسے سے یہ کیفیت ہو اور انسان صدقہ دے اس کیفیت کے باوجود فقر کا اندیشہ موجود ہو اور مالداری کے حرص موجود ہو جسم صحیح سلامت ہو اور طبیعت میں بخل موجود ہو کہ مال محفوظ رکھو اپنے لیے اور اپنے ورثہ کے لیے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے صدقہ دینا یقیناً سب سے افضل صدقہ ہے اور پھر ایک انسان چلتے چلتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے موت سامنے جھانک رہی ہے اب وہ کہتا ہے کہ میرا مال فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو عقل مند انسان اب تو وہ فلاں فلاں کے لیے ہی اب تیرا اختیار ختم ہوتا جا رہا ہے اب تو بیمار پڑ چکا موت کے منہ میں جا چکا اور موت کا انتظار ہے اب اگر تو کہے کہ میرا مال فلاں فلاں کو دے دو مسجد بنا دو فلاں ادارے کو دے دو تو اب تو تقسیم ہوگا اب کیا فائدہ ہے تو یہ یقیناً ایک دولت اور مال کی محبت انسان کا فطری حصہ ہے اور صحت اور غنا کی موجودگی میں صدقہ دینا یقیناً ایک افضل نیکی قرار دی گئی تو اسی تناظر میں صدقہ تو برحان ہو یہ صدقہ جو ہے یہ صحت ایمانی کی دلیل ہے صدقہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے کا ایمان بڑا کمی اور ٹھوس اور بڑا مضبوط ہے طلبہ رب عزت نے جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس مال کو برہان کے طور پر لیا ہے اس سے بڑی قدر کیا ہو سکتی کہ میرے بندے تیرا یہ خرچ تیرا یہ صدقہ اور نفقہ میں اسے قیامت کے دن تیرے ایمان کی سلامتی تیرے ایمان کی قوت اور تیرے ایمان کی سچائی کی دلیل بنا کر لاؤں گا یہ صدقہ تیرے ایمان کی قوت کی دلیل بن جائے گا اور یقیناً تیری کامیابی پر منتج ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ بڑا عظیم پروگرام ہے کل عمر انتخد ذیل صدقہ تھی یوم القیام حتیٰ خلائق ہر بندہ قیامت کے دن جب بڑی تپش ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا جو اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا اور یہ سایہ گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ حد تقدہ بین الخلائق اس وقت تک یہ سایہ تنا رہے گا جب تک اللہ رب ربرزت تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے یہ پچاس ہزار سال کے بقدر یہ دن ہوگا اور انسان کا صدقہ جس قدر زیادہ ہوگا اس کا اخر میں سایہ اس قدر گہرا اور ٹھوس ہوگا جو اس کے قوت ایمان کی دلیل فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ پسندیدہ ایک نیکی ہے جو بندہ اپناتا اور اختیار کرتا ہے جس کے مظاہر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ابو تحدار رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا تھا اور ایک دن نبی السلام نے فرمایا تھا کم میں محلہ قلبی دہدا ہے جنت میں کتنے ہی جنت کے خوشیں دیکھ رہا ہوں پھلوں کے گچھے دیکھ رہا ہوں اور سب پر ابو دہدا کا نام لکھا ہوا ہے یہ سارے خوشے ابو دہدا کے ہیں ایسی نیکی اللہ ایسا راضی ہوا کہ ابو دہدا کے ایمان کی سلامتی اور قوت زمین پر ہی ثابت کرتی کہ اس کی یہ نیکھی اس کی قوت ایمان کی دلیل ہے اور اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اس کی یہ نیکھی نہ صرف ایک مقبول ہو گئی بلکہ اس کے ایمان کی قوت مرتب ہو گئی اور دنیا کو پیغام پہنچ گیا کہ یہ صدقہ یقیناً قوت ایمانی کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا اور دنیا پر اس کے ایمان کی صدارت کو بھی ثابت کر دیا کہ بڑے ڈھیر پھلوں کے لگے ہوئے ہیں اور سب پر متحدہ کا نام لکھا ہوا ہے تو صدقت برحان یہ خالق کائنات کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمارے اس چند کوڑیوں یا رکاؤں کے صدقے کو ہمارے ایمان کی سچائی کے طور پر لے لیا اور قیامت کے روز یہ صدقہ ہمارے ایمان کی سجائی کی دلیل بن کر آئے گا جو کامیابی پر منتج ہوگا اور وہ صبر ضیاء انہیں اسی حدیث میں یہ ٹکڑا آ کہ صبر جو ہے یہ زیا ہے یہ بھی نور ہے نماز بھی نور ہے اور صبر بھی نور ہے نماز کو نور کہا گیا اور صبر کو ضیا کہا گیا ضیا کا معنی بھی نور ہے نور اور ضیا میں فرق ہے نور اس روشنی کو بولتے ہیں جس میں راحت ہوتی ہے اور زیا وہ روشنی ہوتی ہے جو حرارت سے حاصل ہوتی ہے آگ روشن کرتی ہے اپنے باہول کو آگ گرم ہوتی ہے سورج کی روشنی کو بھی زیا کہا کیا ہے بہو الن شمس الخمر نور آ اللہ نے سورج کو زیا کہا ہے اور چاند کو نور کہا ہے تو سورج کی جو روشنی ہے یہ حرارت کے ساتھ ہے اور چاند کی روشنی اس کو نور کہا گیا اس میں راحت ہے ٹھنڈک ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے روز اللہ تعالی کے دیدار کو چاند کے نور سے تشبیح دی یہ تشبی بار رویت کی ہے بتبار مرئی کے نہیں ہے دیکھنے کے اعتبار جیسے چاند کو دیکھتے ہو کسی تکلیف کے بغیر سورج کو دیکھتے ہو تکلیف ہوتی ہے آنکھیں چنیا جاتی حرارت پریشان کرتی مگر چاند میں راحتی راحت ہی راحت تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے اور یہ بات پیغمبر اسلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ جعلت قربۃ عینی فی فصلاح کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ارحنا یا بلال و بلال اذان کہو ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں تو نماز ایک ایسا نور ہے جو راحت کا باعث ہے صبر کو ضیاع کہا گیا ہے ایک ایسا نور جس میں حرارت ہے کیونکہ صبر بعض اوقات انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور بہت ہی مشقتوں اور مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے بیماریوں کو جھیل کر اور کفار کے عذاب کو سہ کر موسموں کی شدتوں کو برداشت کر کے یقینا صبر کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک صبر اللہ تعاع ہے اللہ تعالی کے احکام کو مان کر صبر کرنا اقیم السلام آت الزا قطب علیکم السلام علی اللہ حج البیت یہ سارے اعمال جو ہیں یہ صبر ان کی ادائیگی صبر ہے حج کرنا صبر ہے نماز پڑھنا صبر ہے روزہ صبر ہے عمرہ صبر ہے جہاد صبر ہے جس میں بعض اوقات خون بہانا پڑتا ہے زخموں سے چور ہونا پڑتا ہے تو یہ صبر ایک ایسی ضیاع ایک ایسا ایک ایسا نور ہے جس میں حرارت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات کلفتیں اور مشقتیں سہنی پڑتی ہیں تو جو لوگ ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے ان کلفتوں کو برداشت کرتے ہیں پورے صبر و استقامت کے ساتھ تو یہ صبر ان کے لیے اور طاقتور نور بن جاتا ہے سورج کا نور چاند کے نور سے زیادہ طاقتور ہے تو جو بندہ ان سارے امور میں اللہ تعالی کے احکام مان کے صبر کرنا اور جو معصیت کی امور نافرمانی ہے جن سے اللہ نے روکا ان سے بات رہ کر صبر کرنا بعد اوقات یہ سبر بڑا مشکل ہوتا ہے سامنے اربوں روپے پڑے ہو سود کے چھوڑنا مشکل ہے ایک انسان مال کا حریص ہے لیکن کوئی پرواہ نہ کرے اس اربوں روپے کو اپنی لات مار دے ٹھکرا دے یہ میرے پروردگار کے ساتھ اعلان جنگ ہے صبر ہے یہ بعض اوقات ایک خوبصورت عورت گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور یہ عمل انسان کی فطرت میں ایک لذت کا باعث ہوتا ہے مگر کوئی پرواہ نہ کرے اس دعوت کو ٹھکرا دے تو یہ صبر یقیناً ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں یقیناً ایک انسان کو بہت زیادہ اپنے اوپر ایک مشقت جھیلنی پڑتی ہے لیکن ایک انسان جھیلنے میں کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے صبر کے ساتھ کرے نافرمانیوں سے گریز پورے صبر کے ساتھ کرے تو یہ ضیاع ہے بہت طاقتور مول ضیا کا درجہ نور سے زیادہ ہے جیسے چاند کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی زیادہ ہے بلکہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے چاند اپنا نور اس کا خود کا نور نہیں ہے وہ اپنا نور سورج سے لیتا ہے تو سورج اصل ہے تو اللہ کے بند صبر کرنا سیکھو یہ صبر ایک عظیم و شان قاعدہ ہے جو تمہارے لیے ضیاع کا باعث بنے گا ایک ایسے طاقتور نور کا کہ وہ نور بہت بڑی کامیابی پر منتج ہو گئے تو صبر ضیاء ہے جس میں ایک ایسا نور ہے جو کرواہٹوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور بڑی مشقتوں سے حاصل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان کے لیے آمادہ رکھو اور تیار رکھو اور مستعد رکھو یہ صبر جو ہے یہ زیا ہے اور آگے نبی اسلام کی آخری دو جملے بل قرآن حجت اللہ کا وہ الیک کہ قرآن کے بارے میں دو باتیں سن لو اور وہ حتمی ہیں یا یہ یا وہ تیسری کوئی چیز نہیں یا تو یہ حجت ہے آپ کے حق میں یا یہ حجت ہے آپ کے خلاف بس یہ دو ہی باتیں ہیں قرآن ہر گھر میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کی توفیق سے یہ دو باتیں سن لو اور نوٹ کر لو ہر بندے کے حق میں قرآن یا تو حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے تیسری کوئی شکل نہیں ہے کل جب قیامت کے دن آو گے تو قرآن کے تعلق سے یہ دو رویے ان میں سے ایک رویہ ہر بندے کو حاصل ہوگا یا تو قرآن اس کے حق میں حجت ہوگا یا اس کے خلاف حجت ہوگا اس حدیث پر بہت بار بار غور کرو بار بار غور کرو اگر یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر یہ ہمارے خلاف حجت بن گیا تو کیا بنے گا بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے تیسری کوئی شکل نہیں کوئی گنجائش کا راستہ نہیں ہے یہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حق میں کس کے جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے منجاید القرآن امام ہو کاد ہو اد الجن تو منجاید القرآن وراء سات ہو اد النار جس نے قرآن کو آگے رکھا اور خود پیچھے چل پڑا قرآن کے احکام کے مطابق جہاں قرآن نے چلایا وہاں چل پڑا جہاں روکا وہاں رک گیا اور جہاں موڑا وہاں مڑ گیا اور اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کر قرآن پاک کو اپنے اوپر نافذ کر لیا یہ قرآن پھر قیامت کے دن اس کی قیادت کرے گا جنت کے داخلے تک اس کو چھوڑے گا نہیں آگے آگے چلتا رہے گا اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے پمن جائید القرآن فراظہر جس نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے آگے چل پڑا اور اپنی خواہشات نفس اپنی اوپر غالب کر لی اور قرآن کی طرف جھانک کر نہ دیکھا تو سات پھر یہ قرآن جہنم میں داخل ہونے تک اس کو ہانکتا رہے گا اس کو ہانکتا رہے گا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا پیچھے چلتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں جھونک نہ دے اور جہنم میں داخل نہ کر دے تو یہ حدیث بھی اسی ٹکڑے کی تفسیر ہے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف تو اگر یہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے کلام الرحمٰن ہے ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا قیامت کے دن تو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اللہ کا کلام اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی بات کو کیسے ٹالے گا نبی اسلام کے ایک اور حدیث میں قرآن کو شافع کہا گیا القرآن شافع شاف و مصدق دیکھو تو صحیح کیا کردار ہے قرآن کا شافع ہے مشفع ہے اور ماہر اور مصدق ہے یہ چار صفات ہیں شافع کا من سفارش کرنے والا مشفع کا من جس کی سفارش قبول کی جائے گی یعنی قرآن جس بندے کی سفارش کر دے گا اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اور ماہر قرآن جھگڑا کرنے والا ان قیامت کے بعض بندوں کے لیے قرآن لڑے گا جھگڑے گا انہیں بخشوانے کے لیے جھگڑ کر بخشوائے گا اور مصدقوں اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی تم سچے ہو تمہارا جھگڑا درست ہے اس جھگڑے میں تم حق میں جانے ہو اور اس کے جھگڑے کی تصدیق کر کے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا یہ حجرت آپ کے حق میں حجت ہے اس کا شافع ہونا مشفع ہونا اور معاہد المصدق ہونا کہ جو جھگڑ جھگڑ کر بخشوائے گا اور اس کے جھگڑے کی تصدیق کی جائے گی بول قرآن حجرت النکھ آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف گھروں میں قرآن تو موجود ہے پڑھنے کی تحفیر نہیں ہے تلاوت کی تحفیر نہیں ہے حالانکہ رحمان کا کلام ہے رحمان کی محبت کے دعوے ان کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انسان کلام الرحمٰن پڑھے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اور قرآن تو موجود ہے اس کی طرف التفات ہی نہیں بس اتنا محبت کا ثبوت دے دیا کہ ریشمی کپڑا لا کر اس کا غلاف بنا لیا اس غلاف میں لپیٹ کر اوپر سنبھال کے رکھ دیا یہ قرآن کا ہم نے حق ادا کر دیا ابھی اوپر سے اترے گا نہیں ہاں کبھی بہو بیٹی کی شادی ہو رخصت کرنا ہو تو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے دیا قرآن کا کردار ہے تو ایسے بندے یقیناً قیامت کی جنائیں گے اور قرآن ان کے خلاف کھڑا ہوگا ان کے خلاف حجت بن کر تو یہ دو باتیں نوٹ کر لو یہ دو نتیجے ہیں قرآن کے تعلق سے یا آپ کے حق میں حجت ہیں یا آپ کے خلاف حجت ہے تو ایسا تعلق جوڑ لو قرآن پاک کے ساتھ پوری محبت اور پیار کے ساتھ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے دو چیزیں ہیں قیامت کے دن اگر ہمارے خلاف کھڑی ہو گئیں تو کوئی جائے پناہ نہ ہوگی ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات رسول بھی شافع ہے شاف المضر بڑی آپ شفاعت فرمائیں گے آپ کے شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا رعف الرحیم کے ساتھ ان کی کامیابی کے حریث مگر ایسے بندوں کی ثقافت اور بدبختی کا کیا کہیے جن کے خلاف اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے اور پیغمبر کا کھڑا ہونا دو اسباب کی بنا پر ہوگا ایک سبب قرآن نے ذکر کیا وقاد الرسول یاقومی تخت و حاد القرآن محجور اور رسول قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ یہ جو جمگا سامنے کھڑا ہے ایک گروہ سامنے کھڑا ہے اس نے قرآن کو پکڑا تھا چھوڑا ہوا قرآن موجود تھا پکڑنے کا معنی موجود تھا ان کے پاس مگر وہ چھوڑا ہوا تھا کبھی اس کی طرف جانا دیکھنا تلاوت کرنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بالکل ان کی زندگیوں سے محبوب تھا رسول کھڑا ہو جائے گا بعض بندوں کے خلاف کہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا تھا تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائک نہ نہیں اور دوسرا رسول کا کھڑا ہونا ان بندوں کے خلاف ہوگا جو دنیا میں بدعتوں کے مرتخب ہوں گے نمازی تو ہوں گے لیکن ان کی نمازوں میں وہ روح نہیں ہوگی جو ان کی قطردانی کا باعث بنے گی اور وہ روح اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی الاسلام کے سنت کی اتباع ہے قرب قیامت نمازیں نمازیوں سے مساجد بھری ہوں گی بڑے بڑے مساجد نور تعمیر کریں گے اور نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا نماز تو موجود ہے مگر خال کائنات کی قدر سے خالی ہے وہ یہ لوگ بھی قیامت کے دن عہدے کوسر کی طرف بڑھیں گے جامع کوسر پینے کے لیے راستے میں ہوں گے اللہ کے بغمر نے دیکھ رہے ہیں آتا ہوا اور آپ تیاری کر رہے ہیں جامع کوثر پیش کرنے کے لیے اچانک جمیل امین آئیں گے انہیں گرفتار کر لیں گے روک دیں گے ایسی ایک دیوار بیچ میں حائل ہو جائے گی کہ یہ عہدے کوسر تک پہنچ نہیں سکے آپ فرمائیں کہ میری امت ہے میری امت ہے ان کو آنے دو جبیل فرمائیں کہ لا تَدْرِ ما أَحْدَثُ بَعْدَكَ. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدتیں جاری کی یہ دین کامل موجود تھا کیسی کیسی خرافات کو انہوں نے اپنایا کچھ خرافات اپنی برادری کے قواعد کا نام دے کر کچھ اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات کا نام دے کر اور کچھ کو یہ نام دیا کہ ہمارے اماموں کی فقہ ہے کیسے کیسے نئی نئی چیزیں نئی نئی باتیں انہوں نے اپنائیں آپ نہیں جانتے جب اللہ کے پیارے پیغمبر سنیں گے کہ یہ ان کا کردار ہے حالانکہ شافع روز جزا جزاں ہیں ان کی شفاعت نہیں کریں گے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ سو حقم سو حقم دمن جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے خلیے کو تبدیل کر دیا انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو ہٹا دے انہیں فوراً یہ کسی رواداری اور کسی خیر و برکت کے مستحق نہیں ہے تو ایسے انسان کے لیے کوئی جائ پنا نہیں اس حدیث ایک, ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا جو نماز کو نور کہا گیا ہے تو نور کی ایک ظاہری شکل کہ کے دن یہ بھی ہوگی نبیر اسلام کی حدیث ہے انت ہیمر محجری میری امت قیامت کے دن آئے گی اس طرح آئے گی کہ وضو کی برکت سے ان کے وضو آزاد چمک رہے ہوں گے یہ بھی نماز کے نور ہونے کا ایک معنی ہے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور وہ الگ نظر آئیں گے کما یا بین فرمایا کہ جیسے ایک انسان ہزار گھوڑے کھڑے ہو کالے رنگ کے اور ان میں ایک گھوڑا ہو پنج کلیاں جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہو اور پیشانی بھی سفید ہو ان ہزاروں گھوڑوں کے درمیان جس طرح وہ اپنے پنج کلیاں گھوڑے کو پہچان لیتا ہے اس طرح میری امت قیامت کے دن ساری امتوں میں ممتاز ہوگی کہ ان کے عزائے بزو چمک رہے ہوں گے یہ بھی نماز کی خیر و برکت ہے اور خالق کائنات کی وہ قدردانی ہے کہ اس نے نماز کی تیاری کے لیے ہمیں جیسی نعمت دے دی اسی کے جو پہلا حصہ ہے پہلا جملہ کہ تہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے جس کے دو معنی ہیں ایک تہارت حصے جس کا معنی مانا حضور حسل اگر حدث اکبر ہے بڑی نجاست لاحق ہے جنابت یا حیض کی تو غسل جو ہے وہ تہارت بنتا ہے اور اگر حدث اصغر ہے چھوٹا حدث ہے چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو اس کے لیے تہارت بنتا ہے اور بندے کا تہارت کا اہتمام کرنا آدھا ایمان کیونکہ نماز کو ایمان کہا گیا اور اس نماز کی صحت وضو کے ساتھ قائم پر مشروط ہے تو وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ہمارا دین دین نزافت ہے دین تہارت ہے دین پاکیزگی ہے صفائی ستھرائی کا دین ہے کہ ایک انسان صاف ستھرا رہے اس کا بدن صاف ستھرا ہو لباس اجلا ہو خوشبوؤں سے معطر ہو یہ مطلوب ہے پیار پہ عمر صلم جسم بھی آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا لباس بھی انت... آپ کا انتہائی پاکیزہ ہوتا اور خوشبوؤں سے معتر رہتا ہے حتیٰ کہ جس دن آپ دنیا سے گئے اس دن بھی آپ نے بڑی اچھی بسوا کی اور فرمایا کے ساتھ مشکیزیں پانی کے بھر کے لاؤ لم تح اوکیاں تو ہرنا جن کی ڈوری کھولی نہ گئی ہو ڈوری کھولنے سے براد پانی نکالا نہ گیا ہو پانی جب نکالا جاتا ہے ڈوری کھولی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ ملوث ہوتے ہیں ہاتھ داخل ہوتے ہیں مجھے آج ایسا پانی چاہیے جو ہاتھوں کے تلوث سے پاک ہو اور بالکل جیسے چشمے سے بھرا ہو وہ مشکیزیں اسی طرح وہ پانی اندر موجود ہو تو اس پانی سے اللہ کے پیارے پہ غمر غوثل کرایا گیا اور اب بالکل صاف ستھرے روشن چہرے کے ساتھ خوشبودار بدن کے ساتھ خوشبودار منہ کے ساتھ آپ نے دنیا کو چھوڑا اور سفر آخرت اختیار کیا یہ دین طہارت اور نظافت کا دین ہے تو یہ حدیث بڑے عظیم قواعد پر مشتمل ہے جس میں ایک ایک چیز بڑی خیر و برکت اور خیر و خوبی کا باعث ہے اور انسان کے لیے بڑے دروازات کا باعث ہے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے دنیا آخرت اور قبر کی کامیابی کا باعث ہے تو ان آٹھوں اصولوں کو ہم بار بار دیکھ کے پڑھیں سمجھیں اپنی زندگیوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ سے استدا بھی کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کے ہم اس حدیث کا مزداق بن جائیں ہمارا امن اور عقیدہ اس حدیث کا ترجمان بن جائے تاکہ جو فائدے موجود ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے فائدے اخروی کامیابی اور خالق کائنات کی محبت پر منتج ہوتے ہیں اسی سے دعا ہے اسی, اسی سے دعا ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے واللہ تعالی بلیہ توفیق اقول قولی هذا اخور بست علیہ الحمد للہ رب العالمين